محبوب آ فرمائیے منکان ادوب ولی جبریل جو جبریل کا دشمن ہے وہ غور کرے انہ نزلہ قلبی کابریل علیہ السلام نے قرآن کو نازل کیا آپ کے دل مبارک پر بھی عزن اللہ اللہ کے عزن سے مصد قلاں بیندئی اور یہ قرآن تو کی تصدیق کرنے والا ہے وہ اور ہدایت ہے وہ بشرا اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے قرآن نے فیصلہ سنایا من کان ادب اللہ جو اللہ کا دشمن ہو وہ ملائکتی اور فرشتوں کا دشمن ہو اور رسولی اور رسولوں کا دشمن ہو وہ جبریلا اور جبریل کا دشمن ہو وہ می اور میکائل کا دشمن ہو ان اللہ ادب ال کافرین بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا یہاں پر غور کریں اس آیت کریمہ میں انہوں نے جبریل سے دشمنی کرنے کا دعویٰ کیا اور قرآن نے فرمایا جو کوئی اللہ کا دشمن ہو فرشتوں کا دشمن ہو رسولوں کا دشمن ہو جبریل کا دشمن ہو اور میکائل کا دشمن ہو وہ فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جو ایک فرشتے کا دشمن ہے وہ گویا کہ نہ اللہ کو ماننے والا ہے نہ رسولوں کو ماننے والا ہے نہ کسی فرشتے کو ماننے والا ہے کوئی ایک فرشتے کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے کسی ایک نبی کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے سب پر ایمان لانا اور سب کی تعظیم ہم پر لازم ہے والد ان ضلع علی کایاتم اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن واضح آیات کو نازل فرمایا ہما یک فروبی ال فاصق خون اور اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں نافرمان فرمان ہے اب کل آہد آہدن نبدہ فریقم من ہم کیا جب کبھی وہ کوئی اہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس اہد کو پھینک دیتا ہے عمل نہیں کرتا بل اکثر بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے و لما جا رسول مِّنْ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گئے قما مَ وہ رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تو کی تصدیق کرتے ہیں نبد فریق عم الدین اوت الکتاب تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ پھینک دیتا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو ورا ضہ اپنی پیٹھ کے پیچھے نو ظالح یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن نے تو فرمایا وہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں لیکن کوئی یہودی ایسا نہیں جو توریت کو پھینکتا ہو بلکہ یہ تو ریشمی غلافوں میں لپیٹتے اور اسے سونے اور چاندی سے اسے آراستہ کرتے اور بلند جگہوں پہ رکھتے تھے فرمایا کہ جہاں تعظیم اللہ کے کلام کی ضروری ہے وہاں اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور پڑھ کر عمل کرنا بھی ضروری ہے یہاں پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے توریت کو سنبھال کے تو رکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور یہی آج مسلمانوں کی حالت ہے ان ہم لا <يَعْلَمُون> گویا کے وہ جانتے ہی نہیں ہیں. توریت پر ایسا عمل نہیں کیا گویا کے وہ اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں آج بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے جیسے انہوں نے توریت پر عمل نہیں کیا مسلمان قرآن پر عمل نہیں کرتے مت ما تتلشیاتی <الشَّيَاتِين> کو تو انہوں نے سنبھال کے رکھا تو کو نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا ہاں یہ کس کے پیچھے پڑ گئے ماتلیاتین <الشَّيَاتِين> جو جنات شیاتین جادو پڑھ کر سناتے تھے علا ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ جھوٹ باندھا کہ آپ نعوذ باللہ میں ذالب جادوگر تھے قرآن نے اس کا رد کیا وما کفرسمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا کہ جادو میں شرکیہ اور کفریہ اکثر منتر ہوتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام جادو کرنے سے پاک ہیں ولاق نہ شیا ہاں لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے یو علی مون وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ صلاحت والسلام نے جب یہ دیکھا کہ سرکش جنات لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں جادو میں ہوتا یہ ہے کہ منتر پڑھے جاتے ہیں اور وہ شرکیہ اور کفری جب منتر پڑے جاتے ہیں تو اس سے جنات خوش ہوتے ہیں اور وہ جو منتر پڑھنے والا چاہتا ہے وہ کام کر دیتے ہیں تو یہ منتر شیطانوں نے سرکس جنات نے انسانوں کو سکھائے اس کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی حضرت سلیمان علیہ صلاحت وسلام نے ان جنات پر قابو پایا اور تمام کتابوں کو آپ نے جمع کر کے اپنی کرسی اپنے تخت کے نیچے آپ نے زمین میں دفنا دیا وہاں اس لیے دفنایا کہ کسی جن کی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ آپ کی کرسی مبارک کے قریب آ سکے جب حضرت سلیمان علیہ صلاحت وسلام کا وشال ہو گیا تو جنات نے اس کرسی کے نیچے سے وہ جادو کی کتابیں نکال لیں اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ صلاۃ وسلام تو باللہ نظال کوئی نبی نہیں تھے وہ جادو کرتے اور جادو کے زور پر وہ حکومت کیا کرتے تھے یہ بات یہودیوں میں مشہور تھی یہ بات عیسائیوں میں مشہور ہو گئی اور آج بھی جو اس وقت بائبل کا ایڈیشن جو جدید ایڈیشن ہے اس میں خود میں نے اس بات کو پڑھا ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کے بارے میں بہت غلط غلط باتیں لکھی ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر نبی میں کیا تو یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ آپ ایک جادوگر کو نعود بلّ نظال نبی کہتے ہیں رسول کہتے ہیں تو اس پر آایت کریم نازل ہوئی کہ آپ نے جادو نہیں سکھایا تھا یہ تو سرکش جنات شیاتی کی حرکتیں تھیں سلیمان علیہ اللہۃ وسلم اس سے پاک تھے وما ان ضلع عل ببابل بھی وماروت ہاروت وماروت دو فرشتے ہیں وہ بابل شہر میں نازل ہوئے ان پر جو جادو اترا اس جادو کے پیچھے یہودی لگ گئے سوال یہ کہ فرشتے ہیں انہوں نے جادو کیوں سکھایا قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی عما یو علی مان آح دن حتا یقولہ ان وہ کسی کو بھی اگر جادو سکھاتے تو پہلے یہ کہتے کہ ہم آزمائش ہیں تم جادو نہ سیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے اتارا ہے فلا تکفر تو تم جادو کو جائز مان کر کافر نہ بنو فیت علام ہوما پس وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے وہ جادو ماں یوفر بِهِ نبی الْمَرْءِ المر جس جادو کی وجہ سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے نفرت ڈال ڈالتے ایسے جادو ہوتے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہونا یہ جادو کے ایسے ذرائع ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب شریعت کے دامن کو تھام لیتا ہے اور آدیش طیبہ میں جادو سے بچنے کے وظائف موجود ہیں ان وظائف کو کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ جادو سے ہمیشہ محفوظ رہے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رات کے اندھیرے سے اللہ کی پناہ مانگو اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ یہاں اندھیرے سے مراد انتیسویں اور تیسویں شب ہے چاند کی جب چاند بالکل نظر نہیں آتا اور فرمایا یہ دو راتیں ہیں جس میں لوگوں کو بیمار کرنے والے جادو کیے جاتے ہیں تو اس بات کا انکار نہیں کہ جادو ہو سکتا ہے اور جادو کا وجود ہے مگر وہم نہیں کرنا چاہیے کہ ذرا پریشانی ہو تو انسان یہ وہم کر لے کہ مجھے جادو ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جادو سے ہمیشہ بچنے کے وظائف موجود ہیں ان پر عمل کریں اللہ پر بھروسہ کریں اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ آرام فرماتے تو سور اخلاص سور فلق اور سور ناس ان تینوں صورتوں کو بسم اللہ کے ساتھ آپ پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور اپنے ہاتھوں کو سر اور چہرے پر پھیرنے کے بعد جسم کے اگلے حصے پر پھیرتے پھر پچھلے حصے پر پھیرتے پھر دوبارہ سورے اخلاص سورے فلق اور سور ناس ایک ایک مرتبہ پڑتے ہاتھوں پر دم کرتے اور اسی طرح پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے یہ عمل آپ روزانہ سونے سے پہلے تین مرتبہ کیا کرتے جو یہ عمل کرنے کا عادی ہوگا ہر قسم کے جادو سے اور شرور سے وہ محفوظ رہے گا علماء نے یہ بھی لکھا کہ گیارہ مرتبہ سور فلق اور گیارہ مرتبہ سور ناس اس طرح کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا جائے اور پہلے فلق پھر ناس پھر فلق پھر ناس پھر فلق پھر ناس, پھر فلق پھر ناس اس طرح گیارہ مرتبہ فلق ہوں گی اور گیارہ مرتبہ ناس لیکن ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے فلک پڑیں گے پھر ناس پڑھیں گے پھر فلک پڑھیں گے پھر ناس پڑیں گے جس سے بھی یہ وہم ہو کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے یا واقعی جادو ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پڑھ کر پانی پہ دم کرے اپنے اوپر دم کر لے آنکھیں بند کر کے اپنے کاروبار کو تصور میں لائے اپنی دکان کو تصور میں لائے اور اس پر دم کر لے اگر جادو ہوا تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا یہ عمل گیارہ دن تک مسلسل کرنا ہے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور فلق اور سور ناس پڑھ کر دم کیا کرتے ہیں یہ بھی ایک تندرستی کا عمل ہے تین مرتبہ سور فلق اور تین مرتبہ سور ناس اس ترتیب سے پڑھا جائے کہ فلق ناس فلق ناس اور بیمار پر دم کر دیا جائے تفسیر کبیر میں ایک وظیفہ لکھا امام فق الدین راضی علیہ راما جن کا سن وشال چھ سو ہجری ہے تفسیر کبیر آپ نے آٹھ سو سال قبل لکھی ہے بڑی ہی مستند تفسیر ہے جلد اٹھارہ سفر نمبر ایک سو بہتر کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو دم فرمایا کرتے اس طرح آپ دم فرماتے اوید کلی مِنْ كُلِّ من کل وَمِنْ كُلِّ من کل <اللاما> یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم فرمایا کرتے ابو کم یو آب وز با اسماعیلا پھر آپ فرماتے کہ تمہارے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحب زادوں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام پر یہی وظیفہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے اس میں نظر بد کا علاج بھی ہے جادو سے بچنے کا وظیفہ بھی ہے اللہ تعالی ہر قسم کے شرور سے خصوصاً جادو سے ٹونے سے نظر بد سے اور آصیب سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے وباہ اللہ بزن اللہ اللہ کے عزن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تم اللہ کے دین کے دامن کو مضبوطی سے تھام لوگے اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑ لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا وہ تمہیں مشکلات سے بچائے گا اور جہاں تک یہ جادو سیکھنے کا تعلق ہے وہ یعم نہ یہ لوگ وہ جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے نفع نہیں دیتا کبھی آپ نے جادوگر کو خوشحال نہیں دیکھا ہو کیونکہ جنات کے اثر سے یہ ہوتا ہے اور جنات یہ جادو کے منتر کی وجہ سے قابو میں آتے ہیں موکلات قابو کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اثر بد بہت برے ہوتے ہیں تو جادوگر خود بڑا پریشان رہتا ہے کبھی وہ ذہنی اور قلبی سکون نہیں پا سکتا تو جادو کا نقصان ہے نفع نہیں ہے لَمَا مَا لَهُ فِي مِن خلاق. وہ جانتے تھے اس بات کو کہ جو جادو حاصل کرے گا جو جادو پر عمل کرے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں پھر بھی انہوں نے جادو سیکھا یہ جاننے کے باوجود لبی سما شو بھی انفس ہوں کتنی بری چیز ہے یہ جادو جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا لو کانو یا کاش <يَعْلَمُون> کے وہ جانتے ہوتے وہ لو ان <أَنَّهُم> نہ ہوں اگر وہ جادو کے چکر میں نہ پڑتے اور اگر وہ آمنو ایمان لاتے و تقو اور تقوا اختیار کر لیتے اور رب العالمین سے لو لگا لیتے لما من عند خیر تو رب العالمین کے پاس سب سے بہتر سلا موجود ہے دنیا میں بھی سلا ملتا قبر میں بھی سلا ملتا آخرت میں بھی سلا ملتا اور زندگی سمر جاتی لو کانو یا کاش کے وہ جانتے ہوتے عیسائیت پر ہم غور کریں دو چیزوں کا ذکر ہے ایمان اور تقوا تقوے کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا یہ ہے تقوا ایمان اور تقوا اختیار کرنے پر بشارت ہے لمسوب تم ان خیر اللہ تعالیٰ کے دربار سے وہ وہ نعمتیں ملیں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو آئیے سب یہ نیت کر لیں کہ ان اللہ تعالی ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاء اللہ اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم گناہوں میں پڑے ہیں لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں رو کر دعائیں مانگیں کبھی کوئی کاروباری نقصان ہو جاتا ہے تو روتے نہیں روتے ہیں رو کر دعائیں مانگتے ہیں تو ہم رو کر دعائیں مانگیں تحجت کے وقت اٹھ کر دعائیں کریں اے پروردگار تو گناہوں کی نفرت عطا فرما نیکیوں کا پیار عطا فرما اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما